کفار کی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا رسانی قریش نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی آل اعلان دعوت دی جا رہی ہے اور کُلّم کھلا بت پرستی کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں تو قریش اس کو برداشت نہ کر سکے اور جو ایک خدا کی طرف بلا رہا تھا اس کی دشمنی اور عداوت پر کمر بستہ اور توعید کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور یہ تحیہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیف اور ایزا پہنچائی جائے کہ آپ دعوت اسلام سے بعض آ جائیں نمبر ایک موجم طبرانی میں منیب غامدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لوگوں سے یہ فرماتے تھے اے لوگو لا الہ اللہ, اللہ کہو فلاح پاؤ گے مگر بعض بدنصیب تو آپ کو گالیاں دیتے تھے اور بعض آپ پر تھوکتے اور بعض آپ پر خاک ڈالتے اسی طرح دوپہر ہو گئی اس وقت ایک لڑکی پانی لے کر آئی اور آپ کے چہرہ انور اور دست مبارک کو دھویا میں نے دریافت کیا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ آپ کی صاحبزادی زینب ہیں بنی کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو بازار زلمجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے اور ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا اے لوگو تم اس کے دھوکے میں نہ آنا یہ تم کو لات اور عزا سے چھڑانا چاہتا ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہ فرماتے تھے اور وہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار عبداللہ ابن عمر ابن الاص سے کہا کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سخت تکلیف پہنچائی ہو اس کا ذکر کرو تو عبداللہ ابن عمر ابن الاص نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیم میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی محیط نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس قدر زور سے کھینچا کے گلا گھٹنے لگا سامنے سے ابو بکر آ گئے اور عقبہ کو ایک دھکا دیا اور یہ آیت پڑی یعنی کیا تم ایک مرد کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف اللہ ہے اور اپنی نبوت و رسالت کے واضح اور روشن دلائل تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہے فرعون اور حامان نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا تو فرعون کے لوگوں میں سے ایک شخص نے جو مخفی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا یہ کہا کہ کیا ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تعالی نے اس کو مومن میں ذکر فرمایا ہے ترجمہ کہا ایک مرد مسلمان نے فرون کے لوگوں میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپاتا تھا کیا تم ایک مرد کو محض اس لیے قتل کیے ڈالتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے نمبر چھ حضرت انس سے صنعت صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ ایک دفعہ قریش نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے ابو بکر حمایت کے لیے آئے تو آپ کو چھوڑ کر ابو بکر کو چمٹ گئے مسند ابی اعلیٰ میں بسناد حسن حضرت اسمہ بنت ابی بکر سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا کہ تمام سر زخمی ہو گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ زخموں کی شدت کی وجہ سے سر کو ہاتھ نہ لگا سکتے تھے نمبر ساتھ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کو بیت اللہ کا تواب کرتے دیکھا آپ طواب فرما رہے تھے اور رقبہ بن ابی معیت اور ابو جہل اور عمیہ بن خلف حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے جب آپ سامنے سے گزرے تو کچھ نازیبہ کلمات آپ کو سنا کر کہے جب آپ دوسری بار ادھر سے گزرے تب بھی ایسا ہی کیا جب آپ تیسری بار گزرے اور پھر اسی قسم کے بیہودہ کلمات کہے تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ ٹھہر گئے اور یہ فرمایا کہ خدا کی قسم تم باز نہ آؤ یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب جلد نازل ہو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی شخص ایسا نہ تھا جو کانپ نہ رہا ہو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے احباب بھی وہاں موجود تھے ابو جہل نے کہا کہ کیا کوئی ایسا نہیں کہ جو فلاں اونٹ کی اوج اٹھا لے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں وہ اوج آپ کی پشت پر رکھ دے اس وقت قوم میں جو سب سے زیادہ شقی تھا یعنی اقبا بن ابھی محیط وہ اٹھا اور ایک اوج اٹھا کر آپ کی پشت پر ڈال دی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا اور مشقین ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں اور ایک ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرتے جا رہے ہیں اتنے میں حضرت فاطمۃ الظاہرا جو اس وقت چار پانچ سال کی تھی دوڑی ہوئی آئیں اور آپ سے اوج کو ہٹایا آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور قریش کے لیے تین بار بد دعا کی قریش کو آپ کی بد دعا بہت شاک گزری اس لیے کہ قریش کا یہ عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے خاص طور پر ابو جہل اور رقبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید ببن اتبہ اور امیہ بن خلف اور رقبہ بن ابی معید اور عمارہ بن ولید کے لیے نام بنام بد دعا کی جن میں سے اکثر جنگ بدر میں مقتول ہوئے ایک روایت میں ہے کہ کپڑوں کی طہارت کا حکم یعنی وسیع کا فتحر یہ آیت اسی واقعے کے بعد نازل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو بدترین پڑوسیوں کے مابین رہتا تھا ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیت یہ دونوں میرے دروازے پر نجاستیں لا کر ڈالا کرتے تھے